بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سیدن مولانا محمد ولیٰ علیہ سیدن مولانا محمد وبارک وسلم اللهم افتح علینا حکمت وانشر ونشر علینہ رحمت کا یاد الجل علیہ ولاکرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلے سبق کے اندر ہم نے موجبات غسل کے بیان کے اندر دو چیزیں پڑھی تھی حیض کا ختم ہونا اور نفاس کا ختم ہونا یہ دونوں بھی غسل کو فرض کر دیتی ہیں آج کے اس سبق کے اندر ہم حیض اور نفاس کے متعلق پڑھیں گے کہ حیض کیا ہوتا ہے اور نفاس کیا ہوتا ہے حیض بالغ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر جاری ہوتا ہے یعنی وہ خون بیماری کا بھی نہ ہو اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی وہ خون نہ آئے عادی طور پر جو خون جاری ہوتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں اگر بیماری کے طور پر خون جاری ہو تو وہ استحاظہ کہلائے گا اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر خون جاری ہو تو اس کو نفاس کا خون کہیں گے حیض نہیں کہیں گے حیض وہ خون ہے جو بیماری کے سبب بھی نہ آئے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہ آئے بلکہ عادی طور پر جو خون عورت کے رحم سے خارج ہوتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں اور یہ حیض کا خون عورت کو آتا کیوں ہے اس میں حکمت کیا ہے عورت بالغہ کے بدن میں فطرتا ضرورت سے زائد خون پیدا ہوتا ہے اگر وہ حاملہ ہوگی تو اب یہ خون بچے کی خوراک بنتا رہے گا اور اگر بچہ پیدا ہو جائے تو جتنی مدت وہ دودھ پی رہا ہے یہ خون دودھ کی صورت میں خوراک بن کے بچے کی خوراک بنتا جائے گا لیکن اگر عورت حاملہ بھی نہ ہو اور بچہ دودھ بھی نہ پی رہا ہو تو اس صورت میں اگر یہ خون جمع ہوتا رہے تو بیماریوں کا بحث بنتا ہے تو اس کے اندر حکمت ہے کہ یہ خون ماہواری کی صورت میں خارج ہوتا رہتا ہے اور عورت بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے اس خون کی کم از کم مقدار تین دن ہے اگر کسی عورت کو خون آیا تین دن سے کم مدت میں رک گیا ہے تین دنوں سے کم مدت میں ختم ہو گیا ہے تو وہ حیض نہیں قرار پائے گا بلکہ اس کو بیماری یعنی استحاظہ کا خون کہیں گے پورے کے پورے تین دن آنا ضروری ہے مثلاً ایک دن طلوع آفتاب کے وقت اس کا خون شروع ہوا ہے تو دوسرے دن طلوع آفتاب کے وقت ایک دن پورا ہوگا تیسرے دن طلوع آفتاب کے وقت دوسرا دن اور چوتھے دن طلوع آفتاب کے وقت یہ تین دن پورے ہوں گے اگر چوتھے دن طلوع آفتاب سے پہلے ہی خون رک گیا ختم ہو گیا اس کے بعد خون نہیں آیا تو یہ استحاضہ کا خون کہلائے گا بیماری کا خون کہلائے گا حیض کا خون نہیں لیکن یہ یاد رہے کہ اس خون کا تسلسل کے ساتھ جاری رہنا ہمیشہ جاری رہنا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر بعض وقت میں آتا ہے اور بعض وقت میں رک جاتا ہے تو جس دیر میں یہ خون رکا ہوا ہے اس رکی ہوئی مدت کو بھی حیض کا ہی وقت کہیں گے یعنی ہر وقت حیض کے خون کا آنا ضروری نہیں ہے بعض وقت آئے بعض وقت رک جائے تو یہ سارے کی ساری مدت حیض کی ہی شمار ہوتی ہے اور اس خون کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہے دس دن اگر کسی عورت کو دس دن سے زائد خون آیا اگر یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے یعنی اس کو پہلی مرتبہ ہی خون آیا تھا اور دس دنوں سے آگے بڑھ گیا ہے تو دس دن دس راتیں حیض شمار ہوں گے اور اگلے جو ایام میں اگلے جو وقت کے اندر خون آ رہا ہے وہ استحاظ کا خون کہلائے گا اور اگر دس دنوں سے زیادہ خون آیا اور اس کی پہلے سے عادت تھی یعنی اس کو پہلے بھی خون آتا تھا مثلا اس کی عادت تھی سات دنوں میں خون رکتا تھا اور اس دفعہ دس دنوں سے بڑھ گیا ہے تو سات دن جو عادت کے تھے وہ حیض شمار ہوں گے اور اوپر والے جو ایام ہیں دس دنوں سے بڑھ بھی گیا ہے اور یہ تین دن بھی یہ سارے کے سارے استحاضہ کہلائیں گے یعنی یہ استحاضہ کے ایام ہیں اور اگر پہلے اس کو خون آتا تھا سات دن اور اس دفعہ ایسے ہوا ہے کہ خون سات دنوں سے بڑھ کر آٹھ دن پہ چلا گیا ہے یا نو دن پہ چلا گیا ہے یا دس دن پہ چلا گیا ہے لیکن دس دنوں سے بڑا نہیں ہے دس دن کے اندر اندر ہی ہے تو اب رک جاتا ہے تو گویا کہ اس کی عادت تبدیل ہو گئی ہے پہلے سات دن اس کی عادت ہوتی تھی آج کے بعد اس کی عادت نو دن ہو گئی ہے یعنی اگر دس دنوں سے بڑھ جائے تو پھر عادت والے ایام سے اگلے جو ایام ہے وہ استہجا کا خور کہلاتا ہے اور اگر عادت کے ایام سے بڑھ کر دس دنوں کے اندر اندر ہی رہے دس دن یا دس دن سے پہلے پہلے رک جائے تو گویا کہ اس کی عادت تبدیل ہو گئی ہے پھر نو دن پہ رکتا ہے آٹھ دن پہ رکتا ہے تو یہ سارے کے سارے ایام حیض کے ایام قرار پائیں گے دس دنوں سے اگر بڑھ جاتا ہے تو پھر سات دن حیض کے قرار پائیں گے اور اگلے کے سارے ایام وہ سارے کے سارے استحاظا کے ایام قرار پائیں گے لیکن اگر دس دن کے اندر اندر یا دس دن پہ رک جاتا ہے تو گویا کہ اس کی عادت تبدیل ہو گئی ہے یہ جتنے بھی ایام ہوں گے سارے کے سارے حیض کے ایام قرار پائیں گے حیض کا خون اس عورت کو آتا ہے کہ جس کی عمر نو سال سے لے کر پچپن سال تک نو سال کی عمر سے پہلے پہلے جو خون آ جائے تو یہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون کہلائے گا یہ حیض کا خون نہیں ہے حیض کا خون نو سال کی عمر سے بعد شروع ہوتا ہے اور اسی طرح اگر پچپن سال کے بعد خون آتا ہے تو وہ بھی حیض نہیں قرار پائے گا بلکہ بیماری کا خون قرار پائے گا ہاں پچپن سال کے بعد بھی اگر خون آتا ہے اور اسی طرح کا خون آتا ہے اسی رنگت کا اور اسی طرح کا خون آتا ہے جو پچپن سال سے پہلے عمر کے اندر خون آتا تھا اسی رنگت کا خون آتا ہے تو لہٰذا پچپن سال کے بعد والا خون بھی حیض قرار پائے گا حیض کے خون کے رنگ سیاہ بھی ہوتا ہے سرخ بھی ہوتا ہے سبز بھی ہوتا ہے زرد بھی ہوتا ہے گدلا بھی ہوتا ہے مٹیالہ رنگ بھی ہوتا ہے لیکن جو سفید رنگ کی رتوبت ہے اس کو حیض نہیں کہیں گے اور دو حیضوں کے درمیان جو پاکی کی مدت ہے وہ کم از کم پندرہ دن ہے اگر کسی عورت کو حیض آیا اور حیض کے ختم ہونے کے بعد کم از کم جو پاکی رہے گی وہ پندرہ دن ہے اگر حیض ختم ہونے کے بعد ابھی دس دن گزرے تھے بارہ دن گزرے تھے دوبارہ خون آ گیا ہے پندرہ دن سے پہلے پہلے خون آ گیا ہے تو اس کو بیماری کا خون کہیں گے حیض کا خون نہیں کہیں گے کیونکہ ایک حیض کے بعد دوسرا جو حیض آتا ہے وہ پندرہ دن کے بعد ہی آتا ہے پندرہ دنوں کے اندر اندر دوبارہ نہیں آ سکتا اگر پندرہ دنوں کے اندر اندر دوبارہ خون آ جائے گا تو وہ استحاضہ کا خون قرار پائے گا حیض کا خون نہیں یہ تھے حیض کے متعلق مختصر احکام اور نفاس کا خون وہ خون ہوتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو خون آتا ہے اس کے کم از کم کی کوئی مقدار نہیں ہے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور ایک کترا تک خون نہیں آیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک دن کے بعد رک جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار ہوتی ہے چالیس دن کم از کم کی کوئی مقدار نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ کی مقدار چالیس دن ہے اگر کسی عورت نے بچہ پیدا کیا اور اس کے بعد پانچ دن میں سات دن میں دس دن میں خون رک گیا اگر پہلی مرتبہ اس کا بچہ پیدا ہوا ہے تو یہ دس دن سات دن جتنے دن خون آیا یہ نفاذ کے ایام ہوں گے اور اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھے گی یہ عام طور پر جو عورتوں کے اندر مشہور ہے کہ چالیس دن وہ اپنے آپ کو پلیت گنتی ہیں یہ غلط ہے جب نفاذ کا خون ختم ہو جائے یا نفاس کے ایام ختم ہو جائیں تو اس کے بعد غسل کر کے اس کو نماز پڑھنی چاہیے اور اگر کسی عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آیا اور لگا تار چلتا جا رہا ہے چالیس دنوں سے بڑھ جاتا ہے یعنی زیادہ سے زیادہ مقدار چالیس دن تھے اور اگر چالیس دنوں سے بڑھ جاتا ہے تو وہ استحاضہ کا خون ہے حیض اور نفاس کے ایام کے اندر عورت کے لیے پہلے بھی ہم نے جنابت کے بیان کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ مسجد کے اندر نہیں داخل ہو سکتی حیض نفاس والی عورت مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی کابت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی قرآن پاک کو چھو نہیں سکتی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی ہاں یہ ہے کہ قرآن پاک کو تلاوت کے ارادے سے نہیں دعا کے طور پر کوئی اگر آیت پڑتی ہے مثلاً کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف یا اسی طرح چھینگ آئی ہے تو الحمد رب العالمین فوت کی خبر سنی تو اس طرح کی آیات بینات دعا کے طور پر ذکر و اذکار کے طور پر اگر پڑتی ہے تو حرج نہیں ہے اور جو معلمہ ہو قرآن پاک پڑھانے والی ہو تو وہ جوڑ کے ساتھ کسی کو کوئی لفظ بتا سکتی ہے مثلا سین زبر سا یا زبر یا سایہ اس طرح جوڑ کر کے بتا سکتی ہے لیکن رواں نہیں اور حیض اور نفاذ کے ایام کے اندر مرد عورت کے جمی بدن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے سوائے ناف سے لے کر گھٹنے تک ناف سے لے کر گھٹنے تک اس جگہ پہ تہبند ہونا چاہیے یعنی ننگی حالت میں اس جگہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جسم کا ایسا چھوڑ کر باقی سارے کے سارے بدن سے عورت سے حیض اور نفاس کے ایام میں نفع اٹھایا جا سکتا ہے بوسو کنار اور اسی طرح اس کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا اس میں کوئی ارج نہیں ہے بلکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیض کے ایام میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کا پکا ہوا کھانا تناول فرماتے اور ان کا جھوٹا پانی خاص اسی جگہ سے منہ لگا کر جس جگہ سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پیا ہوتا اس جگہ سے منہ لگا کر ان کا جھوٹا پانی بھی پیتے تھے اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا بھی کرتی تھی اور ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مسجد شریف سے مسلح مانگا حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو حیضہ ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی کیا مطلب ان کی مس شدہ چیز ان کے ہاتھ سے چیز بھی لے رہے ہیں یہ یہود کے دین کے اندر تھا کہ وہ حیض کے ایام کے اندر نفاس کے ایام کے اندر عورت کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے اس کا جھوٹا پانی نہیں پیتے تھے بلکہ اس کو ساتھ نہیں رہنے دیتے تھے ہمارے اسلام کے اندر ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو حصہ ہے اس کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے بدن سے بھی نفع لینا جائز ہے باقی اس کا جھوٹا پینا اور اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے میں کوئی عارض نہیں ہے فقط ناف سے لے کر گھٹنے تک جو حصہ ہے اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ اللہ اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ میں اپنی بیوی سے حیض کے کی میں کیا کچھ نفع اٹھا سکتا ہوں کیا کچھ میرے لیے حلال ہے یہ مشکا شریف کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تعبان سے اوپر اوپر نفع اٹھا سکتا ہے یعنی ناف سے اوپر اوپر نفع اٹھا سکتا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس سے بھی بچنا بہتر ہے ہمارے فقائے کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جو حصہ ہے اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا باقی سارے, کے سارے بدن سے نفع اٹھا سکتا ہے لیکن باقی بدن سے نفع اٹھانا اس بندے کے لیے جائز ہے کہ جس کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہو کہ وہ جانتا ہو کہ میں اسی حد تک رہوں گا اگر اسے ڈر ہے کہ میں حد سے بڑھ جاؤں گا ناف سے اوپر تک ہی یہ میرا نفع نہیں رہے گا بلکہ میں کوئی اور جسارت کر بیٹھوں گا یعنی ناف سے نیچے بھی نفع اٹھا بیٹھوں گا تو پھر ایسے شخص کے لیے ناف سے اوپر نفع اٹھانا بھی جائز نہیں ہے بلکہ اس کو دور رہنا چاہیے اور اگر کسی شخص نے حیض کے ایام کے اندر عورت سے جمع کر لیا تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ دینار اور ایک روایت میں نصف دینار کا آتا ہے یعنی دینار یا نصف دینار اس کو صدقہ کرنا چاہیے اور اگر اس کو جائز سمجھ کے کیا تو پھر دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اگر عورت کا حیض کا خون ختم ہو گیا ہے تو کیا ختم ہونے کے بعد غسل سے پہلے عورت سے جمع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر حیض کا خون ختم ہوا ہے دس دن پر تو پھر بغیر غسل کے بھی جمع کرنا درست ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کے بعد یا ایک نماز کا وقت گزرنے کے بعد جمع کیا جائے لیکن اگر حیض کا خون دس دنوں پر ختم نہیں ہوا بلکہ اس کی عادت تھی کہ سات دن یا آٹھ دن یعنی درمیان میں دس دن کے اندر اندر اس کی عادت تھی خون رکنے کی اب اگر اس کا خون رک گیا ہے تو اب خون رکتے ہی جمع کرنا درست نہیں ہے بلکہ یا تو ایک نماز کا وقت گزر جائے یا پھر وہ غسل کر لے یعنی اگر دس دن کے اندر خون حیض کا رکتا ہے تو پھر غسل کے بغیر جمع کرنا درست نہیں ہے یا تو یہ ہے کہ نماز کا وقت گزر جائے یا وہ غسل کر لے اور اگر دس دن کے بعد خون رکتا ہے تو اب غسل کے بغیر بھی جمع کرنا درست ہے لیکن بہتر اس میں بھی یہی ہے کہ غسل کر لے تو پھر جمع کیا جائے یا نماز کا وقت گزر جائے